الحمد للہ رب العالمین والسلام وسلم رسول حمد وصحبی اجمائین اماپا فوز بلفان مما تحبون اللہ مالک الملک اکم المین کی توفیق سے چوتھے پارے کی تلاوت آپ سن رہے ہیں اس کا خلاصہ پیش خدمت ہے چوتھے پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ حقیقی نیکی تمہیں اس وقت حاصل ہوگی جب تم پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو دیتے ہوئے دل کو جو ہے نا کھینچ پڑے تچوری لے جیب میں ہلاوا ایک ایسی چیز خرچ کرو بہت قیمتی چیز اللہ کی راہ میں پھر تم حقیقی نیکی کو پہنچو گے ایک صحابی نے جب یہ ایپ سنی تو نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے اپنی پسندیدہ چیز جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو میرا سب سے قیمتی باغ بیروح ہے چھ سو کھجوروں والا میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں اپنے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کو خرچ کرتا ہوں کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ پسندیدہ چیز جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دو اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ناؤ والی تمبود علی ناس اللہ بکہ تمبورکن وحدعالمین اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت بندگی غلامی کے لیے جو گھر سب سے پہلے مقرر کیا کہ جس کی طرح منہ کیا جائے عبادت کے وقت اور جس کا طواف کیا جائے وہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ارشاد فرمایا لہ سبیلا لوگوں کے ذمہ ہے کہ وہ حج کریں فرض ہے لوگوں پر اللہ تعالی کی طرف سے کہ وہ حج کریں یا اللہ ہر ایک پر فرمایا نہیں جو اس کی طاقت رکھتا ہے رسول اللہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ جو اللہ نے فرمایا ہے کہ حج اس پر فرد ہے جو استطاعت رکھتا ہے اس استطاعت سے کیا مراد ہے تو آپ نے فرمایا سواری اور سادے راہ یعنی وہاں رہن سہنے کا خرچ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یادین حقۃ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ کہ آنکھ کھولنے سے پہلے کان لگانے سے پہلے زبان کھولنے سے پہلے شکل صورت بنانے سے پہلے لباس طے کرنے سے پہلے گھر کا ماحول بنانے سے پہلے شادی غمی کا پروگرام بیوی بیٹی کا لباس مال کمانے خرچ کرنے سے پہلے نماز پڑھنے سے پہلے درور پڑھنے سے پہلے وزیر پڑھنے سے پہلے ہر ہاں چیز کو کرنے سے پہلے سوچو کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس غلام کو اس کی اجازت دی یہ مطلب ہے کہ اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے جھوٹ بول رہے ہیں یا اللہ معافی آرام کھا رہے ہیں یا اللہ معافی نماز کبھی پڑھی نہیں کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی پڑھی تو اپنی دادی نانی والی علاقے برادری والی اور رسول اللہ والی نماز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یا اللہ معافی پیشاب کر کے کھڑے کپڑا پلید بدن پلید بائیں پتھر سے بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے اور کپڑا جو ہے ٹفنوں سے نیچے کوڑا سر بھگ جس کو فجور فاشی یعنی دھوکہ سو جوا ڈھنڈی مارنا آرام خوری سودے کا ایپ چھپانا تکبر گھمنڈ والے جملے گالیاں گلے اللہ تو اے ڈرام اے ڈرامے اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے اگر اللہ سے ڈرتے ہو پھر جھوٹ چھوڑو اللہ سے ڈرتے ہو انگریزوں والی شکل بنانے سے چھوڑو اللہ سے ڈرتے ہو حلال کھاؤ اللہ سے سوچ ڈرتے ہو سچ جھوٹ کا امتیاز کرو گھر کی سوچ فکر کرو اس جان کو جو ایک آگ کا یہ انگارا برداشت نہیں کر سکتی اس سے ستر گنا زیادہ آگ جہنم کی جس کا ایک شولہ ساروں چہرے کی کھا کو دے کر رکھ دے گا اس سے بچنے کی فکر کرو یہ مطلب ہے کہ اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا آگے فرمایا تمہیں موت اسلام پر آنی چاہیے تمہیں موت اسلام پر آنی چاہیے تو ہمیں پتہ ہے کب مرنا کسی کو پتہ ہے کب مرنا ہے نہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ موت اسلام پر آنی چاہیے اس کا مطلب ہے ہر وقت تیاری میں رہو عقیدہ ٹھیک ہے نماز کی پابندی اللہ اعلی رام کی سوچ کسی کا مال تو نہیں دبایا ہوا گھر کا ماحول درست ہے اپنا ہر وقت یہ محال اگر اس وقت میری موت آ جائے تو کیا میں اللہ کے پاس جانے کی پوزیشن میں ہوں یہ مطلب ہے کہ اللہ سے ڈرو اور تمہیں موت اسلام پرانی یہ نہیں کہ ابھی تو میں جوان ہوں شیڈول بنا رکھے کر لیتے ہر رمضان سے پہلے جوش چڑھتا ہے ماں جی رمضان آ رہے ہو جی کیا بات ہے رمتے برکتے بیگم اب دیکھنا میں اب نا پیس رمضان ہو گئے میں میں کر رہا ہے منافق ویلنے جب آئیے تیری یہ شیڈول بنا رکھے ہیں اور زندگی کا پتہ کوئی نہیں کہ کب موت آنی ہے ابھی تو میں جوان ہوں کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا رب مہربان محمد شفیع بیڑے پار دیکھی جائے گی اللہ بھی کہتا ہے دیکھ کی جائے تمہیں موت اسلام پر آنی چاہیے اس کی فکر کرو ہر وقت اور یہ بہت بڑی فکر والی بات ہے دیکھو نا یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بہت انعامات دی ہے دینی اور دنیاوی لیکن کہتے ہیں تبفلی مسلمن بل حکنی یا اللہ اب میری ایک گزارش باقی رہ گئی ہے مجھے موت اسلام پر دے میرا خاتمہ ایمان اچھا جناب خبیب رضی اللہ تعالیٰ چڑھ گئے مکہ والوں کے ہاتھے ان نے کہا اس نے ہمارے بڑے کو مارا ہے ہم اس کو اس کے بدلا میں شہید کریں گے مکہ سے باہر لے گئے کہہ لے کہ کوئی آخری خواہش ہے تو بتا کہہ لے کہ دو رکت نماز پڑھنا چاہ تو کہتا پہلے دو رکت نماز دو رکعت نماز پڑھی اس کے بعد کہنے لگے آج بڑا سرور آ رہا تھا لطف آ رہا تھا دنیا میں اللہ سے آخری ملاقات تھی یہ نماز اللہ سے ملاقات ہے ہر چیز زمین پر فرض ہوئی نماز کی باری آئی اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلا کر یہ توحفہ دیا کہ اے میرے پیغمبر علیہ وسلم تجھے اور تیری امت کو ہم اجازت دیتے ہیں کہ پانچ ٹائم ہمارے ساتھ ملاقات کر رسول اللہ وسلم فرماتے تھے قرۃ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے آپ پریشان ہوتے نماز کا ٹائم ہوتا فرماتے بلال اذان کو تکبیر کو نماز پڑھے محمد کے دل کو سکون آئے صلی اللہ علی سلام گے آج بڑا لطف آ رہا تھا سامنے موت کے سوداگر کھڑے ہیں سامنے موت کے بیپاری کھڑے ہیں چاروں طرف خون کے پیاسے لیکن نماز خوشو خزو توجہ سے پڑی کہتا ہے بڑا لطف اور ہم گھر سے آتے ہیں نہیں بچوں سے آتی ہیں کھاتے پیتے آتے ہیں ٹائم ہو گیا نہیں وہ پنکھا کسی نے چلایا چلا دو آ دو, تو کہاں میں کہاں کیا ہے یار اور گھڑیوں کو غنیمت سمجھو جو مسجد میں آ. صحابہ کرام رضو اللہ علیہ مجمعین مسجد میں ہوتے تھے ایسے بیٹھتے تھے جیسے سروں پہ پرندے ہوتے ہیں کوئی غیر مسلم گزرتا دیکھ کے مسلمان ہو جاتا تھا باتے ہی باگتے شور ہی شور مسجد میں اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سمجھو جو گھڑیاں تمہاری اللہ کے گھر میں ہوں کہ آج بڑا سرور آ رہا تھا چاہتا تھا کہ نماز کو لمبا کروں لیکن میں نے یہ سوچ کر نماز مختصر کر دی کہ کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ محمد کے ساتھی موت سے ڈرتے ہیں موت سے ڈرنا بستڑی والا تانا مرتے وقت بھی وسلم کے ساتھیوں کو برداشت نہیں تھا اس کے بعد برچیاں چلی تلواریں چلی زندہ خبیب کی بوٹیاں کٹی گوشت کٹا خون کے فوارے جاری ہوئے اور اسلامی تاریخ کا جرت غیرت کا باب روشن ہو ایک بے وقوف آگے آیا آیا لطف ایمان کا محمد رسول اسم کا ساتھ دینے کا مزہ آیا جہاد جہاد جہاد کرنے کا مزہ آیا تجھے ویسے اب تو, تو سوچتا ہوگا کہ ہم تجھے چھوڑ دیں اور تیرے پیغمبر کو پکڑ لیں ہاں اب تو کچھ ایسے ہی جذبات ہوں گے بفرا ہوا شیر بولا تم ہمیں سمجھ نہیں سکے اللہ کی کساب میں تو یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ تم مجھے چھوڑ دو اور میرے بدلے میں تین سو میل دور جو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آرام سکون سے اپنے ساتھیوں میں بیٹھے ہیں. ان کے پاؤں میں کانٹا بھی جو بھی کھڑا ہے جہاد کا لمبردار رسول سم کا ساتھی کھڑا ہے جو تم نے کرنا ہے کرو وہ اور ہی ہوں گے کم ہمت جو ظلم ستم سہ نہ سکے اس ظلم ستم کے دارے پر وہ کل میں آ کبھی کہہ نہ سکے تھے تم سے زیادہ طاقت آج امریکہ انڈیا بڑے معاہدے کرتے ہیں ڈراتے ہیں چودہ سال وہاں زلیل ہوا ادھر ہندو پری کتے بندر کا پجاری بھول گیا محمود غدروی کی مار کو یہ ڈراتے ہیں وہ اور ہی ہوں گے کم ہمت جو ظلم ستم سہ نہ سکے اس ظلم ستم کے تھائے پر وہ کلم حق بھی کہہ نہ سکے تھے تم سے زیادہ طاقتور مگر چشم فلک نے دیکھا ہے جب میرے خدا کا غضب آیا ایک آن زمین پہ رہ نہ سکے اور سارے مسلمانوں کا یہ مشن ہے اللہ کہ ہے جان اس کی ہے مال اس کا ہم دینے کے لیے حاضر ہیں جو موت سے ڈرتے رہتے تھے وہ بھی جہاں میں رہ نہ سکے کر لو جو تم نے کرنا ہے اس کے بعد جب جان نکلنے لگی تو کہتے ہیں لست و بالی ہی نہ اختل ای مسلم جمن کان لسرائی نمازیں پڑھتا تھا رسول سم کی اطاعت کرتا تھا جہاد کرتا تھا مجاہدین کا ساتھ دیتا تھا لیکن اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا تھا کہ پتہ نہیں شہادت کی موت ملے گی کہ نہیں ملے گی اور پھر ہر وقت فکر لگی رہتی تھی رات کی نیند اڑی رہتی تھی دن کا چین قربان رہتا تھا پتہ نہیں میرا اخیر کیسا ہوگا پتہ نہیں میرا خاتمہ کیسا ہوگا پتہ نہیں میری موت کیسے آئے گی آج جبکہ میں اسلام پر مر رہا ہوں اسلام پر کٹ رہا ہوں قرآن حدیث پر میری جان نکل رہی ہے میرے سارے غم غلط ہو گئے میری پریشانیاں دور ہو گئیں اب مجھے کوئی فکر نہیں مجھے ایک ہی فکر تھی کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو میری موت اسلام پر آئے اب میری لاش آگے گرے پیچھے گرے دائیں گرے بائیں گرے اب مجھے کوئی پرواہ نہیں اس کے بعد اللہ نے شاد فرمایا تم خیر امتن اخریت لنس مرون عروف متن ہو نر کا تم بہترین امت ہو ساری امتوں میں سے تم افضل امت ہو تمہیں سرخاب کا پر لگا ہوا ہے سونے کی پان لگی ہوئی ہے كیوں بہترین ہو فرمایا تم وہ کام کرتے ہو جو نبی رسول کرتے تھے کیا اچھائی کا حکم کرتے ہو برائی سے روکتے ہو یہ ہے تمہاری شان اور تمہارے افضل ہونے کی وجہ کیونکہ نبیوں رسولوں کا یہ کام تھا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی رسول ہے اب وہ کام امت کرے گی اس لیے تم بہترین امت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلے بننے والا آیا ایک مسئلہ بھی آتا ہو پڑوسی میں بھائی کو مارکیٹ میں بتا دو پھر تم اس دعا کے مستحق کو جاؤ گے تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے دعو دینے والے کے لیے دعا کی کیا ذرا سنیے دعا نظر اللہ و عمران سمیا مقالت ہی فواں سما ادا کما سمیا ربا مبلغ عوامن سامن رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم نے فرمایا اللہ اس آدمی کے چہرے کو تر و تازہ رکھے خوش خرم رکھے سدا بہار رکھے جو میری ایک ادیس سنتا ہے اور یاد کر لیتا ہے اور آگے پہنچا دیتا ہے وہ رسول اصلم کی دعا کا مستحق ہو جاتا ہے آگے غزبۂ بدر کا ذکر ہے یہ سورہ انفال میں آ رہا ہے وہاں ہم بات کریں گے غزبۂ بدر پر اس کے بعد اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وہ سارے مغفرت مرب کم بجنت سماوات و لرد محدت متقین جلدی کرو آگے پڑھو مقابلے لگاؤ بھاگو بھاگو دوڑو اس بخشش کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے معافی تمہارے لیے رکھی ہے اور اس جنت کی طرح جس کی چوڑائی زمین آسمان کے درمیان ہے ہمیشہ چوڑائی تھوڑی ہوتی ہے لمبائی زیادہ ہوتی ہے متقین جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے جنت تیار کی گئی ہے وہ کون لوگ ہیں ذرا سنیے جنت کے مستحق کون لوگ فی دین و افسر جو لکیرا میں خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی تنگ دستی میں بھی والکازمین الغیز اور غصہ آتا ہے تو پی جاتے ہیں معاف کر دیتے ہیں تاکہ اللہ ہمیں معاف کر دے ایک صحابی آیا اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت کرو ما لا تغذب غصہ نہ کیا کر ٹھیک ہے جناب اب مجھے کوئی دوبارہ نصیحت کرو فرمایا لا تغذب غصہ نہ کیا کر جناب ٹھیک ہے آپ نے دو دفعہ مجھے نصیحت کی تیسری بھی کر دو تیسری دفعہ فرمایا لا تغذب غصہ نہ کیا کر اللہ اکبر پھو غصہ اور ہر میں تو لڑنے کو چھوڑ دو ان باتوں کو معاف کرنے والے بن جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا اس نے ایسے کیوں کہا اس نے ایسے کیوں نہیں کیا یہاں مجھے میں اس کو بتاؤں گا اس کو میں چھوڑ اتنی چھنی نہ لگا باریک اگر رب نے حساب کا ترازو لگا لیا تو کیا کرے گا اس کے بعد اللہ نے فرما فلا ولا سست نہ پڑھو اور تم غمکین نہ ہو تم ہی غالب ہو پوری دنیا پر شرط یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ کا ایمانداروں سے وعدہ ہے جیسے اقبال نے کہا رہے گا جہاں میں تو ہی ہو یکتا اتر گیا جو تیرے دل میں شریک کلو لیکن یہ دنیا کٹھی ہو گئی ہے کہ مارو ان کو مسلمان ہیں اور ہم مار کھا رہے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں نہ دنیا نہ آفر لولے لنگڑے کھوکھلے اپاج بیرو سرکو فسکو فجور بدت کے مارے ہوئے دھوکے بعد فراڈ کرنے والے بے نماز ہندوؤں یہودیوں کے فیشنوں والے اللہ رسول کے باغی اور برا نام کلمہ پڑھنے والے یہ مار کھا رہے ہیں اس لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان پر عذاب ہے کیونکہ یہ صحیح ماں میں ہے اچھا اللہ کو غصہ بڑا اچھا تمہارا کوئی دوست رہتا ہو نا فیصلہ باد میں بڑا پیارا رہتا ہو تمہارا رشتہ دار تو جب فیصلہ باد کا ذکر آئے گا نا ہمارا بھی فیصلہ باد وہ ہمارا ایک دوست ہے اخبار فیصلہ آباد کہیں سنتا فیصلہ اچھا آپ فیصلہ باد کی فیصل؟ اچھا, بات کر رہے ہیں اور جب آپ کی اور اس کی انبن ہو جائے جب وہ آپ کی توقعات پر پورا نہ اترے تو پھر سب سے برا آپ کو فیصلہ بعد میں وہی وہ لگے گا ایسے ہی دنیا میں سب سے پیارے اللہ کو مسلمان ہیں اور جب کلمہ پڑھ کے دھوکہ کریں عددی کریں نہ فرمانی کرے غداری تو سب سے زیادہ اللہ کو نا بھی یہی لوگ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے اللہ نے کوئی پرمٹ نہیں بنایا ہوا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر جو احسان کیا اس کا ذکر کیا من اللہ اللہ کا یہ بہت بڑا احسان تھا کہ جب اپنی ان کی ہدایت کے لیے رسول بھیجا میں سے یہ عرب ہی تھے رسول عربی آیا یہ انسان تھے رسول انسان آیا لے ہے انسان لیکن مرتبہ بہت اونچا جنس کے ایک ہونے سے مرتبہ ایک نہیں ہوتا محمد ان بشر ل سکل بشری بریا کو تو حیدرم لئی سکل حیدری تمام انسان زمین پر ہے اور محمد آسمانوں پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبی رسول آپ کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے اور آپ کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں بہت خدا بزرگ تو قصہ مختصر محمد البشر لئی سکل بشری محمد بشر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس جیسا بشر انسان کوئی نہیں ول یا کوت حجر لئی یا پتھر ہے اس جیسا پتھر کوئی آگے اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بیان کیا میں فمیما مَا من الله لن تل بلو کن تفدن غرید القل لنفلیکا اے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ارگر جماعتیں کٹھی ہوئی یہ لشکر آئے جمگے آئے مرد آئے عورتیں آئیں بادشاہ آئے ریا آئے اور عربی آئے اجمی آئے شہری آئے دیہاتی آئے پڑھے ہوئے آئے ان پڑھ یہ ساری دنیا یہ تیری گرویدا ہو گئی تیرے گرد کٹھی ہو گئی اس لیے کہ ہم نے تجھے اخلاق والا نرم دل بنایا تھا اگر تو سخت مزاج ہوتا سارے بھاگ جاتے صورت کے آخر میں جو آیات ہیں صبح اٹھتے تھے نا جب رسول اللہ یہ پڑھتے تھے ان فی خلق السماوات والارض اختلاف الليل والنهار آخر تک اور آپ کہتے ہیں ربنا ما خلقتا هذا باطلا یا اللہ تو نے یہ باطل پیدا نہیں کیا ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا یا اللہ ہم نے ندا کرنے والے کی ندا سنی کہ ایمان لاؤ ہم لائے تو ہمیں maaf کر دے یا اللہ ہمارے گناہ maaf یا اللہ اور جو تو رسولوں کی زبان پر پر ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے یا اللہ وہ پورا کر اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا آمین اس میں غزب عہد کا تفصیل سے ذکر ہے اب میں غزب عہد کا خلاصہ بیان کرتا ہوں بدر میں مکے والوں کو شکست ہو گئی بدلا لینے کے لیے آئے تین ہزار تین ہزار کا پھر لینے کے لیے آئے اور مسلمان کتنے تھے سات سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پا, پچاس آدمی علیحدہ کیے ٹیلے پہ کھڑا کیا سامنے دشمن تھا دائیں طرف اود پہاڑ تھا بائیں طرف ٹیلہ تھا اور ٹیلے کے پہلو میں پیچھے مدینہ تھا یہاں خالد ولید تھا کافروں کی طرف سے کمانڈر ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا درمیان میں ابو سفیان تھا ان کا بڑا کمانڈر اور اس طرف ابو چال کا لڑکا تھا اکرمہ جب وہ لشکر غزب سے آیا بدر کا بدلہ لینے کے لیے آپ اپنے سات سو کو لے کے نکلے پچاس کو وہاں کھڑا کیا کہ دیکھو یہ سامنے دشمن ہے ادھر مدینہ ہے اور ایسا نہ ہو کہ اس ٹیلے کی اوٹ لے کر مدینہ پر یہ حملہ کر دیں یا اوٹ سے آ کر ہماری پشتوں پر حملہ کر دیں تم نے یہاں کھڑے ہونا ہے یہ عبداللہ بر جبیر تمہارے امیر ہیں ہمیں فتح ہو شکست ہو ہمارے گوشت پرندے نوچنے کھا رہے ہو تم نے ٹیلا نہیں چھوڑا یہاں کھڑے ہونا اس کے بعد آپ نے اپنے لشکر کی ترتیب دی آپ بائیں طرف ہوں آپ بائیں طرف ہوں آپ پھر آپ نے تقریر کی مسلمانوں ایک اللہ کو ماننے والوں اور میں محمد کو رسول ماننے والو آج کافروں نے مشقوں نے تمہیں للکا رہا ہے بڑوں اس جنت کی طرح میں تمہیں وعدہ دیتا ہوں جس کی چڑھائی زمین و آسمان کے درمیان ہے ایسی وحمتیں ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں کان نے سری نہیں اٹھو اللہ رسول کا ساتھ دو تم نے میرے ساتھ وعدے کیے تھے مجھے مکہ سے بلایا تھا کہ ہم تیرا ساتھ دیں گے آج وقت آیا ہے اپنے وعدے وفا کر اور پھر آپ نے تلوار میان سے نکالی اور تلوار ہلائی فرمایا یہ تلوار ہے یہ محمد اور رسول اللہ کی تلوار ہے اس کو وہ لے جو اس کا حق ادا کر دے ابو دجانہ سامنے آئے جناب اس کا کیا حق ہے فرمایا آج محمد کی تلوار چلے صلی اللہ سب کاٹ کرے کاٹ کاٹ کے کافروں کے سر اور ان کی کھوپڑیاں گردنے ٹھہرے ہو جائے آج محمد کی تلوار بڑھا گئے صلی اللہ علیہ ولم جناب تلوار مجھے دے میں اس کا حق ادا کروں گا تلوار لے کے کافروں کو گھور گھور کے دیکھنا شروع کر دیا اکڑ اکڑ کے چلا رسول سننا یہ چال اکڑ والی اللہ کو ناپسند ہے لیکن جب جذبہ جاد کے لیے ہو کافروں کو نیچا دکھانے کے لیے ہو تو پھر اللہ عرش پر یہ چال دیکھ کے خوش ہوتا گارات محمد سکھا کے گیا صلی اللہ علیہ وسلم جرم شجاعت کی کرا حکمرانوں کو بزدلیاں چھوڑ کے اس غیرت والے سبق کو یاد کرنا چاہیے عمرہ کرنے کے لیے گئے مسلمان تین سو میل کا سفر تھا کوئی بھوک تھی کوئی سفر تھا ایسے ایسے چل رہے تھے طواف کرتے وقت کافر بیٹھے تھے پہاڑوں پر مزاق اڑانے لگے را. آ گئے نہیں آ گئے نہیں. کہتا لڑنا ہے دوسرا کہتا ہے پتہ کیا کہتا روم فتح کریں گے روم روم فتح دوسرا کونی مار کے مذاق اڑاتا ہے. ایران ایران بھی فتح کرنا چاہ چلا جاتا ہے نہیں کھانے کو ملتا مذاق مجاہدین کا مذاق اٹھیں کھینچنا یہ کافروں کا وتیرہ ہے مسلمان تو دعائیں کرتے ہیں یا اللہ ساری امت جو سوئی ہوئی ہے چند سر پھرے کھڑے ہیں اور تمہارا کیا مقابلہ ہے ان سے کہتے کوئی مقابلہ نہیں ہے ہم اس لیے کھڑے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہ محمد کی ساری امت ہی بغیر تو ہو گئی تھی وہ کڑا ہی نہیں ہوا تھا صلی اللہ علیہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی مدد کر رہے ہیں امت مسلمہ کا سارا اونچا کیے ہوئے ہیں اور کھڑے ہیں اللہ اکبر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چال اللہ کو پسند ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا رسولا سم کو کہ ان کو کو مردوں کو کہ بازو ننگے کریں اور تیز تیز چلیں تاکہ پتہ چلے کہ محمد کی فوج ایسا صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے اللہ کو یہ چال پسند آئی ہمیشہ کے لیے آج اور عمرے کا تواب کا حصہ بنا دی اللہ کو غیرت والی بات پسند ہے ضرور شدہ لڑائی ہوئی فتح ہو گئی وہ جو اوپر کھڑے تھے جی جنگ ختم ہو گئی نیچے چلیں وہ نیچے آگئے نیت ان کی نیک تھی اللہ نے دو چار ایتیں اتار کے نہیں ستر زابہ شہید کرا کے ستر زخمی کرا کے میدان خون سے رنگین کرا کے رسول اعصم کی اطاعت کی اہمیت بتائی کہ ٹیلا کیوں چوڑا بھائی چوتھے پارے میں اللہ نے فرمایا یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ مصیبت کہاں سے آئی سب تمہیں کل تم انا ہاد نبی ان کو کہ تم نے ٹیلا چھوڑا حدیث رسول ایک حدیث پر صحابہ کرام نے عمل کرنے میں سستی کی نتیجہ کیا نکلا اور ہم صبح کی حدیث شام کی حدیث رات کی دن کی کھانے کی پینے کی دیکھنے کی سننے کی بولنے کی مال کمانے کی خرچ کرنے کی بیس سال سے تیس چالیس سال سے مخالفت مخالفت, مخالفت مخالفت مخالفت مخالفت کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے غز کہ مستحق نہیں ہوں گے اگر صحابہ اکرام کو ایک حدیث پر غلط فہمی کی وجہ سے ان کا یہ مقصد ہے کہ جنگ ختم ہو گئی ان کو اللہ رگڑا دے سکتا ہے تو ہم کیا جب جنگ ختم ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لاش پہ, پہ پہنچے اس کی ناک بھی کٹی ہوئے کان بھی کٹے ہوئے ہیں آپ نے پوچھا یہ کون ہے جناب آپ کا پیارا چچہ حمزہ ہے رضی اللہ. میرا چچہ حمزہ ہے فرمایا سید الشہداء یہ شہداء کا سردار سر مجھے اگر اپنی پھوپی کا ڈر نہ ہوتا کہ روشنا ہار بیٹھے گی اپنے چچے کی لاش پہاڑوں پر رکھوا دیتا درندے آتے پرندے آتے میرے چچے کو کھا جاتے قیامت کے دن لوگ قبروں سے اٹھتے اور میرا چچا جانوروں کے پیٹ سے اٹھتے لیکن مجھے پھوپی کا ڈر پتا چلا کہ پھوپی تو آ رہی ہے مگر کو روکو اس کو آنے نہ دو حشر دیکھ کے برداشت نہیں کر سکے گی صفیہ رضی اللہ کہا گیا آپ کے لیے اجازت نہیں ہے رسول سب نے روکا کے کہہ کہ دو میرے پتیجے کو گھبرا نہیں میں جہلیت والی صفیہ رونے والی بے صبری کرنے والی صفیہ نہیں آ رہی میں تو خوشی سے آ رہی ہوں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایک شہید کی بہن بنا دی اور پھر عورتیں آئی تھی اپنے شہدہ کا پتہ کرنے کے لیے بنو دینار قبیلے کی عورت آئی بتایا گیا تیرا خامن شہید ہو گیا تیرا باپ شہید ہو گیا تیرا بھائی کا ان پرواہ نہیں مجھے یہ بتاؤ رسول وسلم کا کیا حال ہے بتایا گیا کہ وہ بیٹھے ہیں پہاڑ کی ٹکڑی پر ساتھیوں میں زخمی تو ہیں لیکن ٹھیک ہیں دور سے دیکھ کے کہتی ہے کلو مصیبت ان بادک پیارے مسائب و علام کے پہاڑ ٹوٹ پڑے والدین کا سایہ سر سے اٹھ جائے سر کا سرتاج کٹ جائے ہر مصیبت تکلیف گوارا ہے اگر تو سلامت ہے تیرا دین سلامت اس کے بعد کافر کہنے لگے کو محمد محمد ہے تمہارے اندر صلی اللہ علیہ وسلم میں چپ رہو حلفیق ابو بکر ہے میں چپ رہو ہلفی کم عمر عمر ہے میں چپ رہو بات ساتھ کی تھی چپ رہو خوش ہو گیا وہ کہ یہ تینوں ختم ہو گئے تو کہنے لگے اللہ چل آبل اولو ہوبل حبل. حبل کی جائے گدی جیت گئی درگاہ جیت گئی حبل جیت گیا ہمارا بت جیت گیا میں جواب دو پہلے ذات کا مسئلہ تھا اللہ کی ذات کا مسئلہ ہے پرچمے کو فر بلندو تیری نگاہ میں یا لا نہ کہ ایسے تار تار کر دو جواب جناب کیا جواب دیں فرمایا اللہ اللہ باجل ٹھیک ہے زخمی ہے تکلیف ہے لیکن جب تک جسم میں جانے ایک اللہ کی عزمت بڑائی کا اعلان کرتے رہیں گے اس کے بعد وہ کہنے لگا لنا مول لنا عزا وزا اللہ تم ہمارا تو ہے بت تمہارا کوئی جواب دو کیا لڑا مولا وڑا مولا لا ہمارا مولا ہے تمہارا مولا کوئی نہیں اس کے بعد وہ کہتا ہے آئندہ سال پھر آ جانا رمان ٹھنڈے کر لینا محمد کہا کہاں بولے گا محمد لیکن محمد بولا جرس سے میں ہاں اگر آئے گا شرک کفر کا جھنڈا اٹھا کے میں بھی آؤں گا اپنے مجاہدین کو میدان میں لے کر اتروں گا آؤں گا ہاں بات یہ ہے رسول اسم کی سنت کافر للکارے تو پھر جو ہے اس کی للکار کو قبول کیا جائے بھیگی بلی نہ بنا جائے اور آخر میں بات سن لو یہ مکے والے واپس جانے لگے نا خوشی خوشی کہ گے یار اگر ہم نے مکے والوں کو کہا کہ ہم بدر کا بدلہ لے آئے وہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لائے ہو ابکر صدیق کا لائے ہو مر فاروق کا لائے ہو نہیں مکے پہ مقدینی پہ قبضہ ہوا ہے نہیں ان کا مال ہے کیا بدلہ واپس چلیں ادھر سے اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کیا پیارے پیغمبر وہ آ رہے آپ نے اپنے ساتھیوں کہا میرے ساتھیوں ابھی تک تم نے زخمیوں کی مرہم پٹی تو نہیں کی ابھی تک تم نے شہیدوں کو سنبھالا تو نہیں ہے لیکن وہ کافر آ رہے ہیں پھر نکلے تھے نکلے تھے واللہ نکلے تھے وہ کٹے ہوئے بازوں والے کٹے ٹانگوں والے جن کے زخم رس رہے تھے خون بہ رہا تھا نکلے تھے اور جو چل نہیں سکتا تھا نا اس نے کہا یار یہ تھوڑا کندھے کا آسرا دینا مقدس جات کے سفر سے پیچھے نہ رہ جاؤں ایسے نکلے اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ان کو بھی پتا چل گیا کہ یہ تو آ رہے ہیں وہ ڈر گئے اور اللہ نے یہاں ذکر کیا چوتھے پارے میں اللہ من بعد دینجاب اللہ و ملقف کیا کہنا ان لوگوں کا جنہوں نے اللہ رسول کی آواز پر جہاد کے لیے لبے کہی تھی زخموں سے چور ہونے کا ہونے کے بعد اقبال نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا صحابہ کرام کے متعلق رضوان اللہ علیہ مجمعین و اگر یہ میدانوں میں نہ کھڑے ہوتے پتہ نہیں آج ہم مسلمان ہوتے یا نہ ہوتے اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے ٹل نہ سکتے تھے گر جنگ میں اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی مائیدان سے اکھڑ جاتے تھے تج سے سرکش ہُوا کوئی صحابہ کا یہ مشن تھا اللہ کے لیے دینا اللہ کے لیے روکنا اللہ کے لیے جوڑنا اللہ کے لیے توڑنا اللہ کے لیے محبت اللہ کے لیے دشمنی کا ہُوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے تیز چیز ہے کیا وہ تو توپ سے لڑ جاتے اللہ مسلاسلام المسلمین اللہ منسولی السلام المسلمین اللّہ جہاد المجاہدین اللهم ان جئخاننا من السجون اللهم استر اوراتنا واما رواتنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف ايوب شفاء كاملا عاجلا يا حي يا قيوم رحمتك نستغيث سبحان ربك رب العزه ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب